بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز آور جرنگ کنٹینیوز فار دی کورس آف کنزیومر بینکنگ آج ہم لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکس کریں گے ہم نے اپنے آخری لیکچر میں 25 لیکچر نمبر ٹوئنٹی میں ایک طرح سے کنکلوڈ کیا تھا جو ہمارا ٹاپک تھا بیس آف دا پیرامڈ اکنامک پیرامڈ کا اور اس میں ہم نے کچھ آپ کے ساتھ وقت صرف کیا اور اس کانسیپٹ کو ایک گلوبل اور پھر پاکستان کے ٹرم پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کی جو مختلف امپلیکیشنز ہیں اور اس کی جو ریلیونس ہے ہمارے کیس میں کہ جو پاکستان بھی ایک طرح سے اس کا حصہ ہے اور جو بیس آف دا پیرامڈ جو ساری دنیا میں فور بلین پلس جس کو نیکسٹ فور بلین کا ایک طرح سے کانسیپٹ دیا گیا ہے بزنسز کے لیے اور خاص ہاں بینکنگ کے لیے تو اس کے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور پاکستان خاص طور پہ ہماری بھی جو پاپولیشن ہے سیونٹی پرسینٹ رورل ایریاز کی وہ اس سیگمنٹ کے اندر فال کرتی ہے تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی اور جیسے مختلف کنٹریز میں بھی کام بہت ہو رہا ہے بزنسز نے کام کیا ہے کہ یہ جو ہیں لیٹن امریکن کنٹریز ہیں افریقن ہیں ایشین ہیں انکلوڈنگ پاکستان تو اس میں اس سیگمنٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو آئی ایف سی کی رپورٹ ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ ہے اس کو بیس بنا کے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ آپ کانسپٹ شیئر کیے اور ظاہر ہے آخر میں ہم نے اس کو کانکلوڈ کیا اس کے ساتھ کہ اس کا بینکنگ میں جب آتی ہیں کنزیومر بینکنگ سے بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے آخری لیکچر میں جو ہم نے ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ ایک فریم ورک تھا ورلڈ اکنامک فورم کے جو تھے اس فریم ورک کے دو کمپونیٹس ہم نے آپ سے اس سے پچھلے لیکچر میں شیئر کیے تھے آخری لیکچر میں باقی تین کمپونیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے جس میں وہ سجیشنس یا یہی تھیں کہ اس بیس آف دا پیرامڈ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ان کی نیڈس کو اٹینڈ کرنے کے لیے کیا کیا ایریاز میں توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس میں جو تیسرا کمپوننٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کے ذریعے اور ان کے ساتھ جو ہے جو اس کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ضرورت صرف اس چیز کی نہیں ہے کہ جب آپ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں سروسز کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف آپ سروس بینیفٹس کی بات کریں اس کے فیچرز کی بات کریں بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تو ایک یہ ایریا ہائی لائٹ کیا گیا اور اس میں ظاہر ہے یہ بھی سا سا ذکر ہوا کہ جب تک آپ لوگوں کو بینیفٹس نہیں بتائیں گے کوالٹی کے متعلق نہیں بتائیں گے تو یہ سیگمنٹ کے لوگ سینسیٹیو ہیں ان کو آپ ان نہ سمجھیں تو اس کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا اویئرنیس لیول ہے جو ان کا لٹریسی لیول ہے وہ زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کمپنیز انوالو ہیں جو پروڈکٹس ہیں یا بینکنگ والی ہیں اور اس میں اکثر مثالیں بینکنگ کمپنی کی بھی دی گئیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنی پالیسیز کو ریوائز کریں انٹیگریٹ کریں اور رورل ایریاز کی اور جو بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ ہے اس کو کس طرح اٹینڈ کریں اس کے بعد جو ایک تھرو ایک تھیم رہا ہے اور ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں جو جو بزنس ماڈل کا کانسیپٹ تھا کولبریشن کا تو یہ خاص طور پہ جب بیس آف دا پیرامڈ کی ہم بات کرتے ہیں ایمنٹ آف کولوبریشن بہت اہم ہو جاتا ہے کولوبریشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یو ہیو ٹو کولوبریٹ ان اے نان ٹریڈیشنل وے آپ نے کمیونٹی کے ساتھ کولوبریٹ کرنا ہے انڈیویجلس کے ساتھ نہیں آپ نے جو کمیونٹی کے نیٹ ہیں اس کو ایک طرح سے لیوریج کرنا ہے اور اس میں آپ نے نئے پارٹنرشپس ڈیولپ کرنی ہے آپ نے لوکل لوگوں کو انوالو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جب ایسٹس کی ریسورسز کی اسکلس کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کر کے اپنے ایون کمپیٹیٹرس کے ساتھ آپ نے لینسز ڈیولپ کرنی ہے تاکہ اس سیگمنٹس کو آپ پراپرلی کیٹر کر سکیں آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ اس طرح شیئر ہوں کہ اگر صرف آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کمپیٹیٹرز مل کے ان کے پاس دوسری ہیں تو آپ کمپلیمنٹ کریں اپنی اسٹرینتھس کو اور اس سیگمنٹ کو سرو کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے ابھی تک ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ایون دوسری کنٹریز کی اور یہ جو دو سو کیس اسٹڈیز کو جو جس کے بیسس پہ یہ رپورٹ بنائی گئی تھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ لوگ جو ابھی بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم اگر یہ کولوبریشن کریں گے تو ہم اپنا کمپیٹیو ایج لوز کریں گے تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی سائز آف دا مارکیٹ اتنا ہے کہ یو ول گیٹ یور شیئر والی بات ہے تو اس میں بجائے یہ کہ ڈیفینسو ہونے کے یا اپنے آپ کو باؤنڈریز میں محدود کرنے کے ضرورت ہے کہ ہم اس کولوبریشن کے الائنس کے پارٹنرشپ کے ایلیمنٹ کو مزید ایکسپینڈ کریں اور اس کے بعد جو اس میں آخری کمپوننٹ جو سجیشنس تھی وہ ایک طرح سے باقی چاروں کو کور کرتی ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو انشکل کرنے کی ضرورت ہے ان شکل کا کانسیپٹ ہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں پہ ہم نے اپنی پروچ پہ ایک طرح سے پابندیاں لگا دیں ہم نے ان کو بند کیا ہوا ہے ضرورت ہے کہ اس لیے جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ پرو ایکٹیولی اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرے اس کے ساتھ جب وہ چینج ہوگا تو یہ تبدیلی یہ آئے گی کہ آپ اپنے جو پرفارمنس میٹرکس ہیں ان کو چینج کریں گے آپ انسینٹو سسٹم کو چینج کریں گے آپ اپنا جو آپریٹنگ اسٹرکچر ہے آپ اپنا جو آرگنیجیشن اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلی لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آرگنائزیشن میں یہ تبدیلیاں لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ دوسرے جو ایریاز ہیں جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی ایک طرح سے اہمیت ہو جائے گی اور یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی تو آپ یہ کہیں ایک نئی آرگنائزیشن سامنے آئے گی اور آرگنائزیشن چینج کا جو کانسیپٹ ہے جو اکثر آپ لوگوں نے دوسرے سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا اس کی وہی اہمیت ہے یہاں پر اس کی اپلیکیشن ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ڈیڈیکیٹڈ طور پر اس کو اپروچ کو لیا جائے بلکہ اس کو سرسری طور پر یا پیریفرل فرل اپروچ کے طور پر نہ لیا جائے اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم نے اسپیسیفکلی کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو کچھ ٹاپکس شیئر کیے وہ یہی تھا کہ ایک بہت بہت بڑا ایک کنسلٹنگ گروپ ہے گلوبل جنہوں نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے جس کو وہ نیکسٹ ون بلین کنزیومر کسٹمرز کہتے ہیں کہ ان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اور انہوں نے اسٹڈی میں جو کہ انہوں نے مختلف کانٹیننٹس میں افریقہ میں ایشیا میں اس میں کنٹری لائک انڈیا برازیل کینیا میں انہوں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ یہ جو کنزیومر بینکنگ کے کسٹمرز ہیں ان کی انفلفل نیڈز ہیں ایز اے ہول ان کا جو پرچیزنگ پاور ہے جو ان کا لیول آف انکم ہے کلیکٹیولی دے کانسٹیٹیوٹ ان اے وے دا ٹینتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ اگر ایز اے کی بات کرتے ہیں تو جی ڈی پی کانٹیکس میں یہ اتنا بڑا سیگمنٹ ہے تو کنزیومر بینکنگ کی اپارچونٹیز کے حوالے سے اس میں پھر ہم ہم نے ان کی جو انسائٹس تھیں جو ان کی ڈسکوریز تھیں جو اسٹڈی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس میں یہی تھا کہ آپ پہلے ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں اسی کے حساب سے آپ انوویٹو پروڈکٹس بنائیں کہ جو ان کی پروڈکٹس ان کی انفلفل نیڈس کو جو کہ شہروں سے مختلف ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ کی اپروچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینلز کو جو ٹریڈیشنل ہیں جو صرف برانچ تک محدود ہیں اس سے ہٹ کے آپ کو کام کرنا ہوگا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر بھی کولوبریشن کی بات ہوئی اور ہم جب بات کرتے ہیں یہاں پر کولابریشن کی تو اس میں ٹریڈیش نان اس کو کیونکہ جو بیس آف دا پرومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے کہ اگر ان کو سروسز مل رہی ہیں بینک سے یا کسی اور سے تو وہ اس چیز کو مد نظر ہم نے آپ کو رکھنا ہے کہ جب ہم بینک کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم نے کس طرح اٹینڈ کرنا ہے اور ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ان کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے آ, تیار ہیں اور اس میں جو سینئر مینجمنٹ کا رول ہے وہ اہم ہے اور جب تک سینئر مینجمنٹ اس میں انیشیٹو نہیں لے گی کو جو اپنے جو اپروچ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ تھا اس میں جو خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے بینکوں کے لیے کہ جو فائنینشیل ایکسکلوژن کے جو آسپیکٹ ہے ہماری پاپولیشن کا اس کو اٹینڈ کیا جائے اور بینکس اپنی پالیسیز اور اپنی جو اسٹریٹجیز اس طرح بنائیں کہ وہ ان کو اس چیز کی طرف توجہ ملے اور شہروں کی میں uh, بزنسز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رولر ایریاز کی طرف توجہ دیں اپنے پروڈکٹس کو اپنی اپروچ کو اپنی مارکیٹنگ کو اپنی ڈیلیوری اپنے ڈسٹریبیوشن کو تو یہ ایک سارا جو اس پہ وقت صرف کیا گیا بیس آف دا پیرامڈ کے کانسیپٹ کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک یہ کانسیپٹ تھا اور آئی ہوپ کہ اس کانسیپٹ میں اسی حد تک آپ کو ظاہر ہے یہ اس سے فیلڈ یہ دس از ناٹ جسٹ اینڈ اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ کی بات ہے اور زیادہ ریسرچ کی اور زیادہ اسٹڈی کی اور اس کے ساتھ اس میں اور زیادہ انسائٹس کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو کم از کم ہمیں ایک تھوڑا سا اویئرنیس آتی ہے کہ ہم نے اس بیس آف دا پیرمڈ سیگمنٹ کو کس طرح اٹینڈ کرنا ہے آئیے اب اس کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے اس پر جو ہم نے رسک مینجمنٹ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک کمٹ ٹو تھاؤزنڈ سیون فائنینشیل کرائسس رسک مینجمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے تیزی آ رہی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر میں بینکنگ سیکٹر میں کہ رسک مینجمنٹ کو جو ابھی تک ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں تھا یا اس کی جو اہمیت تھی اس کو وہ محسوس کر کے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا اس کو کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے ہم آگے چل کے کچھ لیکچرس میں جو پروڈکٹس کی بات کریں گے جو کہ کنزیومر فائنانس پروڈکٹس ہیں لائک مارگیجز کار لونس آٹو لونس کریڈٹ کارڈس اینڈ پرسنل لونس تو اس میں کریڈٹ کا آسپیکٹ آئے گا ہم نے وہ کریڈٹ کو اس کانٹیکس میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا ہم نے صرف پروڈکٹس فیچر ڈسکس کرنے اس لیے کہ ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ گوز آپ لوگوں نے فل فلیج کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کا کورس کیا ہوا ہے جس میں بہت تفصیل کے ساتھ اور جس میں بہت ان ڈیپتھ آپ نے کریڈٹ کی اور دوسرے رسک کی ذکر کیا ہے رسک مینجمنٹ کی بات کی ہے اس میں بازل 2 کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں تو وہ جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی وہ جو نالج ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کورس میں رسک مینجمنٹ کو ہم ایک ڈفرنٹ اینگل سے آپ کی اس اسٹڈی کو اس لرننگ کو سپلیمنٹ کریں اور جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں کنزیومر بینکنگ میں اس کو ہم آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کریں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو اوورلیپنگ لیپنگ نظر آئے یا ڈوپلیکیشن لیکن مقصد یہی ہے کہ اس کورس میں رسک مینجمنٹ کو ہم اس طرح انٹیگریٹ کریں اس کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کریں اس کی اہمیت کو ہم اس طرح ہائی لائٹ کریں تو تاکہ آپ نے ابھی تک جو رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ہے اس میں آپ کو ایک ہیلپ ملے اس میں آپ کو سپلیمنٹ ہو کہ جب آپ کنزیومر بینکنگ کا جو یہ اس کے اندر جو ہم کورس لرن کر رہے ہیں جو اس کی چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آئیے ہم پہلے اسٹارٹ لیتے ہیں ایک طرح سے بریف ریکپ جو ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گائڈ لائنز ہیں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا اگین پورا ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ڈاکومنٹس اویلیبل ہے فریلی جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ سارے رسک کو سپریٹلی ڈسکس کیا ہے جس میں کریڈٹ رسک ہے مارکیٹ رسک ہے اس کے اندر آپریشنل رسک ہے لکوڈیٹی رسک ہے اور ریپوٹیشنل رسک ہے اور کمپلائنس رسک ہے لیکن ہم اس میں گائڈ لائنز میں جو ایک طرح سے انٹروڈکٹری پارٹ ہے اس میں بریفلی اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ تھوڑا سا آپ کو ریکیپ مل جائے کہ رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینکوں سے اور خاص طور پہ بینک میں ظاہر ہے جب ہم بات مختلف سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں تو کنزیومر بینکنگ بھی ایکولی اس کے اس کے دائرے کار میں آتا ہے تو اس میں سب سے پہلا ہم نے ایک لیکچر میں بریفلی جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی وہ ڈیفینیشن آف دا رسک ہے کہ رسک بیسیکلی ہے کیا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اور بائی دا وے رسک کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں رسک از اے ٹرمز وچ از بینگ انفیکٹ utilized or which is being defined in various ways بعض دفعہ یہ subjectively بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو اگر simpler terms میں banking کے context میں اگر ہم اس کو define کریں تو اس کا definition risk کی یہ ہوگی کہ وہ events یا وہ action bank which leads to a loss of earning or capital. وہ events آپ کہلیں جو adverse circumstances ہیں تو یہ ایک طرح سے بڑی basic سی definition ہے کہ risk is an element which leads to لاس آف ارننگ اور کیپٹل اب ظاہر ہے جب لاس of earning اور capital. capital کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ ایک لاس جو ارننگ یا کیپٹل کو ہٹ کرتا ہے تو وہ بینک کی کیپیبلٹیز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے فار آن گوئنگ بزنس اور فار دیٹ میٹر ان آرڈر ٹو ٹیک مور جو اگر اپورچونیٹیز رائز ہو رہی ہیں ان کو ان کیش کرنے کے لیے تو اس طرح رسک کو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ ہم نے رسک کو اس ایلیمنٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ وہ ایونٹس یا وہ ایکشن ایکسٹرنل یا انٹرنل بینک کو امپیکٹ کرتے ہیں جس سے اس کی ایک کپیسٹی جو ہے جو اس کی کیپیبلٹی ہے فار اے نارمل بزنس امپیکٹ ہوتی ہے تو ایک سمپلر سی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد اسی ڈیفینیشن کا جو پارٹ ہے کہ بینک ان لاسز کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ جی ایکسپیکٹڈ لاسز اور دوسرا ہے ان ایکسپیکٹیڈ لاسز اب ایکسپیکٹیڈ لاسز وہ ہیں جس کو بینک ایک طرح سے ریزنیبلی ایک طرح سے پرڈکٹ کر سکتا ہے یا ریزنیبلی زیوم کر سکتا ہے اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جو آپ کا لون پورٹ فولیو ہوتا ہے چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہو یا اگر آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں یا آٹو لونس کی بات کریں یا مارگیجز کی اس میں آپ کو کسٹمر کے پروفائل کو ہسٹری کو پیمنٹ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ایک ریزنیبل لیول پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہاں کس حد تک کس لیول تک کس پرسنٹیج تک ڈیفالٹ ہوگا تو یہ ایکسپیکٹڈ لاسز ہے اس کو آپ انہوے اپنے اس کے اندر پرووائڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے پروویژن کا ایک پورا ایک سیپریٹ سسٹم ہے اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹری گورنمنٹ ہے وہ دوسرے آپ کے سبجیکٹ میں اس کو کور کیا گیا ہے ان ایکسپیکٹڈ لاسز ظاہر ہے وہ ہیں جو انفورسین ہے جس کو آپ لوگ ایک طرح سے پرووائڈ نہیں کر سکتے لیکن اس کی بھی ایکولی اہمیت ہے اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ لاسز کو جہاں آپ ایک طرح سے میجر نہیں کر سکتے اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کو کسی حد تک پروڈکٹیولی آپ فیکٹرنگ کر سکتے ہیں اور انکسپیکٹڈ لاسز uh, میں جو آپ کیٹیگریز اگر آپ کو مثال دی جائیں تو یہ کوئی انفورسین بڑا ایونٹ جیسے اگر ہوتا ہے ان کیس آف نیوکل ٹیسٹ ہے یا وار چھڑ جاتی ہے یا کوئی اور ایک سے اکنامک بیلٹ ڈاؤن آتا ہے جو پچھلے دنوں میں ٹو اور سے لے کر 2009 تک جو افیکٹ ہوا ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکسپیکٹڈ لاسز کے کیٹیگری میں آتا ہے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کی اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح سے لے کے جب بینک آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک جو اور ڈیفینیشن کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ رسک کا جو مینجمنٹ ہے وہ مختلف لیولس پہ ہے اٹ از آن دا اسٹریٹجک لیول اٹ از آن دا میکرو لیول اٹ از آن دا مائکرو لیول اسٹریٹجک لیول یہی ہے کہ جو بینک کی سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے لیول پہ رسک مینجمنٹ کو کرنے کے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس لیول پہ ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں اور جو مائکرو لیول ہوتا ہے اس میں جو بزنسز اٹ سیلف ہوتی ہیں اگر ہم اپنی مثال لیں اس کورس کی کہ کنزیومر بینکنگ کی جو بزنس ہے اس لیول پہ بھی رسک مینجمنٹ کا ایک اپنا رول ہے اس کے بعد جو مائکرو لیول ہے مائکرو لیول یہ ہے جو کہ جو لائن آپ کہہ لیں کہ جو ڈائریکٹ جو کو فیس کرتے ہیں اور جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپریشنلی جو ہے وہاں پر بھی رسک مینجمنٹ کا ہے تو یہ تین لیول ہیں اور تین لیول کو اسی حساب سے اے, بینکوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کو پراپرلی ایک طرح سے ڈیمارکیٹ کر کے رسپانسبلٹی اسائن کر کے وہ کریں تو جب یہ ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد رسک مینجمنٹ کا جو یہ کانسیپٹ جب آتا ہے اور یہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت تیسری جو کمپوننٹ یا تیسرا آپ کہہ لیں کہ جو آئٹم ہے اسٹیٹ بینک کا ہے وہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کا بورڈ آف ڈائریکٹرس کی جو سینئر مینجمنٹ کی اوورسائٹ ہے وہ بہت ضروری ہے جہاں ہم نے ایک طرح رسک کو ڈیفائن کر دیا جہاں ہم نے اس کے رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو لبریٹ کیا اب ضرورت اس چیز کیا ہے کہ جو بورڈ ہے کنسرن بینک کا کیا وہ بھی اس چیز کو دیکھتا ہے تو یہاں بورڈ آف ڈائریکٹرس اور سینئر مینجمنٹ کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو ایک بہت کلیئر ڈائریکشنس پالیسی سیٹ کرنی ہے بینک کی رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بینک کی رسک ایپیٹائٹ کیا ہوگی کن ایریاز میں جانا ہے کن پروڈکٹس میں جانا ہے ایک جنرل ڈائریکشن ہوگی اور جو سینئر مینجمنٹ ہوگی اس ڈائریکشن کو اس بینک کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کے ڈیسیجن ہے ان کو ایک طرح سے پالیسیز بنا کے ڈے ٹو ڈے بیس پہ امپلیمنٹ کرے گی اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو بورڈ والے ہیں وہ انشور کریں سینئر مینجمنٹ انشور کرے کہ یہ جو رسک مینجمنٹ کی پالیسیز بنی کمیونیکیٹ بھی ہوئی ہے یہ صرف ڈاکومنٹ کی حد تک نہیں ہے کہ ڈاکومنٹ ہو کے ریگولیٹرز کو دکھانا ہے بلکہ یہ ڈاؤن دا لائن رائٹ اپ ٹو دا آپ کہہ لیں کہ لائن لیول جہاں پر کسٹمرس کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے اور اس کے پیرامیٹرز بہت کلیئر ایکسپلسڈ ٹرمز میں ڈیفائن ہونے چاہیے سٹاف کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ بینک کی پالیسیز ہے یہاں یہ بہت کمیونیکیشن کا آسپیکٹ بہت ضروری ہے اور یہ دیکھا گیا ہے فیکٹ کے بینکوں میں پاکستان میں اس آ, جو ایریا کو انفارچونیٹلی پوری توجہ تو نہیں دی جا سکتی دی جاتی اور یہ اکثر جو برانچ لیول پہ یا جو لائن لیول پہ جب بات کی جاتی ہے تو یہ تاثر ملتا ہے اسٹاف سے یا کنسرن جو لوگ ہیں کہ جی یہ تو سینئر مینجمنٹ کا کام ہے یہ تو ریجنل آفس یا ہیڈ آفس کا کام ہے یہ تاثر کو ختم کرنے کی اور اس کو عملی طور پر چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ جب بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ پالیسیز بنا لیتے ہیں تو وہ اسٹیٹک نہیں ہونی چاہیے وہ ایک ڈائنمک جو چینجنگ سرکمسٹانسیز ہیں ایکسٹرنل یا انٹرنل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ریویو پروسیس رکھنا چاہیے اس گائڈ لائنز میں ایک طرح سے پرووائڈ کیا گیا ہے یا سجیسٹ کیا گیا ہے کہ اگر سرکمسٹانسز نارمل ہیں ایکسٹراڈنری نہیں ہے تو سال کے اندر ریویو ہونا چاہیے لیکن پروڈنٹس ڈیمانڈس کے بجائے سال کے اس کو بہتر ہوگا ڈپینڈنگ آن size of the bank, complexities of the business and other factors اس کو کم از کم چھ مہینے کے بعد ریویو ہونے کی ضرورت ہے تو جب ہم بورڈ اور سینئرس کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے اس کے بعد رسک مینجمنٹ فریم کی بات آتی ہے کہ رسک مینجمنٹ فریم ورک سے ہم کیا مراد لیتے ہیں تو اس کے اندر ضرورت ہے بہت کلیئرلی اسٹیٹ بینک ایک طرح سے ریکمینڈ کرتا ہے یا سجیسٹ کرتا ہے کلیئرلی ڈیفائنڈ پالیسیز ہونی چاہیے پروسیسز ہونے چاہیے پروسیجرز ہونے چاہیے اور یہ ڈاؤن دا لائن جانے چاہیے اس کے اندر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہونی چاہیے کہ کون رسک ٹیکر ہوگا اور کون اس کو ریویو کرے گا اس کے اندر جو بہت سے بینکوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنا رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں یا رسک مینجمنٹ کمیٹی کا کانسیپٹ ہے اور یہ وہ ڈپارٹمنٹس یا یہ وہ کمیٹیز ہیں جو ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کی رپورٹنگ لائن بورڈ آف ڈائریکٹرس کو ہوتی ہے اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا ڈیڈیکیٹڈ سیٹ اپ کریں رسپانسبلٹیز اور رولس کو آئیڈینٹیفائی کریں ڈیفائن کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو بینک کی جو سینئر مینجنٹ کی پالیسیز ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے اس چیز کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایک اہم ہے وہ ہے ایم آئی ایس کا کانسیپٹ ایم ایس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کا جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ وہ اتنا ایفیشنٹ اور وہ اتنا ایک طرح سے سارے رسک کو کیپچر کرے کہ جو کنسرن لوگ ہیں اور خاص طر بورڈ پر ایک پریوڈک اس کے حوالے سے اور اس میں ظاہر ریٹرن ریٹرن کا ایلیمنٹس بھی آتا ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز کو سبمٹ ہوتی ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ پریوڈک ریٹرنز سبمٹ ہونی چاہیے تاکہ آن این آن گوئنگ بیسس آپ کی آئی ایم ایس آپ کو یہ بتائے کہ جو آپ رسک لے رہے ہیں یا رسک لیے ہیں رسک لینے جا رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کی امپلیکیشن بینک کی بزنس پہ کیا ہو سکتی ہے تو ایم ایس اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو جب ہم فریم ورک کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد رسک کی انٹگریشن کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رسک ہے وہ آئسولیشن میں نہیں لینا چاہیے رسک از سچ اے فیکٹر کہ اگر ایک سیگمنٹ میں ایون ایک ٹرانزیکشن ہے وہ باقی دوسری ایک جس کا آپ ڈمینو افیکٹ کہتے ہیں ٹریگر کر سکتی ہے تو ان چیزوں کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بھی شیئر کریں گے وہ ہے ای آر ایم کا کانسیپٹ انٹرپرائز رسک مینجمنٹ وہ یہ ہے کہ سارے رسک انٹیگریٹڈ ہیں انٹرلنگ ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کو جب آپ فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہیں تو اسی کے لیے ضرورت اس چیز کی سامنے آتی ہے کہ آپ کی پالیسیز آپ کے پروسیجرز آپ کے سسٹمز ہیں اس کو جو ایگریگریٹیڈ ویو ہے رسک کا اس کو کیپچر کر سکیں اور جو کنسرنڈ اسٹاف ہے وہ اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف سینئر مینجمنٹ کو اوور سائٹ ہو سینئر مینجمنٹ کو ظاہر ہے وقت کے ساتھ اوور ملنا چاہیے لیکن ان ڈے ٹو ڈے بیسس بھی پہ بھی جو رسک انٹگریشن ہے اس کی ایک طرح سے لنکیجز ہیں اس کی انٹرڈپینڈنسیز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اکارڈنگلی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بزنس لائن اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے یہ جو بزنسز ہیں ظاہر ہے ایکچولی دے آر دا رسک ٹیکرس بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ رسک لے کے کو لے کے پروڈکٹ کے والے سے یا دوسرے ایلیمنٹ کے والے سے جب سیل کرنے جاتے ہیں آپ کے جو سروسز آفر کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں نہیں یہ فیکٹر جہاں ریو پروسیس ہے جہاں آڈٹ کا پروسیس ہے یا کمپلائنس کا پروسیس ہے ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے بٹ اٹ ڈز ناٹ ان اے وے ایگزامٹ دی بزنس لائن پیپل ٹو بی ان اے وے آپ کہہ لیں کہ وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے جب وہ ایک ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بزنس پروموشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا پروڈکٹ جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں رسک فیکٹر کو اکولی کیونکہ دے آر دا پیپل کیونکہ الٹیمیٹلی جنہوں نے اس پروڈکٹ یا سروسز کو مارکیٹ میں لے کے جانا ہے ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے تو اس انٹریکشن کی وجہ سے دے آر ڈیفینیٹلی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گیو دا فیڈ بیک ٹو دوز پیپل ہو آر الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو بلٹ دا سارٹ آف میکینزم کے یہ جو رسک مینجمنٹ میں جو مٹیگیٹ کیا جائے کانسیپٹ اس میں اس گائڈ لائنس میں اس چیز کو بھی ہائی uh, لائٹ کیا گیا ہے کہ رسک مینجمنٹ uh, کے کانسیپٹ میں آپ نے رسک کو منیمائز نہیں کرنا بلکہ جو رسک اور ریوارڈ کا جو آپ کانسیپٹ ہے اس کی جو ٹریڈ آف ہے اس کو آپٹمائز کرنا ہے ہم جب رسک اور ریوارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بینکنگ از اے ہم اس میں رسک کی جب بات کرتے ہیں تو فنڈامنٹل از دا رسک آف بینکنگ اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے اس کا ہے رسک ویلویشن اینڈ میجرمنٹ کا یہ بہت اہم آئٹم ہے اور یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ جب تک رسک کو آپ میجر نہیں کر سکیں گے ویلویٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کو سیس اور اس کے حساب سے جو ایک رسک مینجمنٹ کا مین کانسیپٹ ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یو ہیو ٹو ان اے وے میجر you have to then monitor you have to mitigate the risk جو overall ایک رسک مینجمنٹ میں کئی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ سارے پروسیسز ہیں یہ اسٹیپس ہے رسک مینجمنٹ کے تو اس میں ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد میجر کرنے کا اور اویلویٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے اور جب اویلیویشن اور اس کے یہ جو آسپیکٹس ہیں اس کو جو ہے جو ہیں اس کو بہت ریگورسلی ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر جو ڈیٹا انپٹ ہے اس کی ایک طرح سے اوتھنٹسٹی اس کی ایکوریسی بہت ضروری ہے اور یہ جو اویلیو جو مانیٹرنگ ہے یا کہیں کہ جو اس کی رسک کے اس کی میجرنگ ہے یہ بہت اہم ہے اور ابھی تک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کسی حد تک بینکوں کی جو ایک طرح سے ٹینشن اور فوکس تھا وہ میجرمنٹ پہ زیادہ تھا اور دوسرے جو نان آپ کہیں کہ کوانٹیٹو میجرس تھے ان کو اوورلوک کیا گیا تھا لیکن ظاہر ہے اہمیت اس کی اپنی جگہ ہے کہ جب آپ نے رسک کو میجر کرنا ہے اس کو ویلویٹ کرنا ہے اس کے ساتھ جو آپ نے پروسیس پروسیجر پروس، وہ وہی آپ کو الٹیمیٹلی آپ کی پالیسیز کو اس کے اندر ریویژنس کو ہیلپ کریں گے تو اس کی جو میجرنگ ہے اس کی ویلویشن بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ سارے رسک میجریبل نہیں ہیں آپ مارکیٹ رسک کو آپ جو ہے کریڈٹ رسک کو میجر کر سکتے ہیں کوانٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں کوانٹیفائیبل نہیں ہوتی ہیں لائک آپریشنل رسک کوانٹیفائی یا میجر نہیں ہوتے تو اس کے لیے کوالٹیٹو جو میجرز ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے تو جو نان کوانٹیفائی جو اس کو کہتے ہیں تو اس کو بھی اس گائڈ لائن میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ کوانٹیٹیو کے ساتھ ساتھ کوالٹیٹو بھی میجر جو ہیں اس کو لے کے آئیں جو کوانٹیفائی اگر نہیں بھی کر سکتے تو اس کو کم از کم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ضرورت پیش آتی ہے کہ بینک کا جو کنسرن ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے جو ان کی نالج ہے جو ان کی اسکلز ہیں وہ کس حد تک کیونکہ میجرمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو آف دا شیلف بہت سارے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اور پروگرامس بھی مل جاتے ہیں کہ جو اس کو کیپچر کر کے آپ کو کسی حد تک ایکوریٹ ریزلٹس پرووائڈ کر کے آپ کو رکس ایکسپوجر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو کسی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کہہ کہ جو نان کوانٹیفائیبل ہیں وہاں پرابلم آتی ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ایسا سسٹم ڈیولپ کریں لوگوں کو اس طرح ٹرین کریں اور لوگوں کو اس طرح ان کی سکلز ڈیولپ کریں کہ ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں تو یہ جو میجرمنٹ اور ویلویشن کا کانٹیکسٹ کانسیپٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک اس کے حوالے سے آن گوئنگ بیسس ایگریگیڈ رکس ایکسپوزر آپ کے سامنے نہیں ہوگا مینجمنٹ کمیٹی کے سامنے نہیں ہوگا بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے نہیں ہوگا تو ان کی جو پالیسیز کی جو امپلیکیشنس ہیں جو پالیسیز کا ریویژن ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا تو اس میں اس کی ایویلویشن اور میجرمنٹ کی اس حوالے سے اہمیت ہے اس کے بعد جو یہ آٹھواں آئٹم ہے یہ بہت اہم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ریویو کا ہے رسک مینجمنٹ میں جو ایک چیز سامنے آئی ہے اور دیکھی گئی ہے کہ انسپائٹ آف آل دیس تھنگس دیر از اے بینک we should overview the overall risk management process jab hum independent review ki baat karte hain to uske andar jo sabse zyada ahemmiyat hai ki ye jo setup hai they are independent of the risk taking people ke jo risk actually le rahe hain jo day to day basis pe product development ke wale se selling ke wale se ya operation ke wale role hai jo unki zimmedariyan hain wo bilkul independent اور اس میں جو آڈٹ کا کانسیپٹ ہے یا ریویو کمیٹی ہے یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جو کمپلائنس کا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے اور ان کی رپورٹنگ لائن ڈائریکٹ بورڈ کو ہوتی ہے ایون یہ ڈائریکٹ سینئر مینجمنٹ کو بھی رپورٹ نہیں کرتے اور اس کو اسٹیٹ بینک بھی بہت ایک طرح سے اہمیت دیتا ہے اور اس انڈیپینڈنٹ ریویو کو جو ریگولیٹری باڈیز ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک خاص طور پہ ڈے ٹو آن گوئنگ بیسس ان کی ڈائریکشنس ان کی آتی رہتی ہیں کہ بینکوں کو چاہیے کہ اس میں اس کی انڈیپینڈنس کو اس کی جو ایک طرح سے کہہ کہ جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے کہ وہ دے شڈ ناٹ بی افیکٹڈ اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ریویو پروسیس اور اس کو جو کنڈکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک اتارٹی ہونی چاہیے ان کے پاس شارٹ sort آف of ایک پاور ہونی چاہیے کہ دو شوڈ ناٹ بی ان اے وے گیٹ پریشرائزڈ بائی دا مینجمنٹ اور ان کا جو ایک طرح سے اوور ویو ہو جو ان کے کامنٹس ہوں یا ان کا فیڈ بیک ہو وہ کسی قسم کی بغیر پریشرز کے یا کسی قسم کے اور دوسرے بائسز کے بغیر ہو تاکہ وہ ایک مینجمنٹ تو بورڈ آف ڈائریکٹرس کو یہ بتا سکیں کہ ان این آن گوئنگ بیسس آن اے گون ڈے ایک بینک کا کیا ہے اور اور ساتھ ساتھ یہ جو ریویو پروسیس ہے ایک اور چیز کو ہیلپ کرتا ہے کہ اگر کہیں کچھ ایک طرح سے جو لمٹس ڈسکرائب کی گئی ہیں جب ہم نے میجرمنٹ کی بات کی کہ سرٹن ایریاز میں فلاں لیول تک آپ نے جانا ہے تو اگر کہیں لمٹ بریچ ہو رہی ہیں یا کہیں ایک طرح سے وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں انکانشیسلی کہہ لیں کانشیسلی نہیں تو یہ جو ریویو پروسیس ہے اس چیز کو ہیلپ کرتا ہے اور اس چیز کی طرف ایک طرح سے آپ کو لے کے آتا ہے کہ جہاں پر ایکسیپشنس ہو رہی ہیں کیا وہ ایکسیپشنس الاویبل ہیں اور اگر الاویبل ہیں تو اس کی لیول آگے اپروول کا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈیپینڈنٹ ریویو پروسیس کے اس میں آتی ہیں حضرت اس چیز کی ہے اور بینکوں کو پاکستان میں خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جب وہ رسک مینجمنٹ پروسیس فریم ورک کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو رسک ریویو پروسیس کو بھی اتنی اہمیت دیں ڈیڈیکیٹڈ انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہونا چاہیے اور بغیر کسی اس کے اور ان کی رپورٹنگ لائن بورڈ کو ہونی چاہیے اور ان کی کنڈکٹ ڈے ٹو ڈے ان کی ورکنگ کو اس طرح کہ کسی قسم کی اس میں پرابلم نہ ہو ہونی چاہیے اور دے شڈ بی الاؤڈ ٹو ہیو اے ان دیٹ کہ جی ان کو جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو لائن پہ جو لوگ ہیں یا جو بزنس کے لوگ ہیں ان کو پتا ہونے چاہیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں یہ جو کمپلائنس والے ہیں جب آتے ہیں تو اس میں صرف ایک رپورٹ جنریشن کے حوالے سے نہیں ہے کہ جی ایک کمپلائنس کی رپورٹ آپ نے بنانی ہے بلکہ اس کا یہ ہے کہ جو آن ا پرو ایکٹیو اس چیز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ جو اوور آل رسک کا جو ایک فریم ہے وہ افیکٹو ہو سکے اور اس کے بعد جو آخری آئٹم ہے گائڈ لائنز کا وہ ہے آپ کا کانٹیجنسی پلاننگ کا کانٹیجنسی پلاننگ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو دوسرے اس کی ہے کہ بینکوں کو رسک مینجمنٹ فریم ورک کے ادارے کار میں رہتے ہوئے کانٹیجنسیز پلان کرنی ہے کہ جو انفارچین ایونٹس ہیں وہ کہیں بزنس کو کل کو ڈسرپٹ تو نہیں کر سکتے اس میں کوئی ایکسٹرنل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں کوئی جس کو آپ ایکسٹرنل شاکس کہتے ہیں یا اس کی مثال دی گئی تھی کہ جس کو ڈیزاسٹر ریکوری کا کانسیپٹ کہا گیا ہے کہ جی آ, جو بینک کی کنٹینیوٹی کی بزنس کو آ, رکھنے کے لیے کہ آف سائٹ جو ہے ایسے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہونے چاہیے کہ جیسے ٹو تھاؤزینڈ میں جب ارتھ کویک آیا تھا سویئر کا تو بہت سے ایریاز میں بینکوں کی سروسز ڈسٹربٹ ہو گئی تھیں تو ایسے ایونٹس کو یا اس سے اور جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو ایک طرح سے ایڈریس کرنے کے لیے یا ان کو ایک طرح سے اے, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا ریکوری ڈیزاسٹر ریکوری کے پلانز ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایسا ایونٹ یا بعض دفعہ کو لٹیگیشن کا ایشو آ جاتا ہے کوئی بینک لٹیگیشن میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کانٹیجنسی پلاننگ ہونی چاہیے تو یہ ساری گائیڈ لائنس اس کے جو ناؤ آئٹمس آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے کافی کمپریہنسو ہیں اور رہ رہے اس پرٹیکولر ڈاکومنٹ میں جو اسٹیٹ بینک کا ہے آگے چل کے ڈیٹیل میں انہوں نے سارے ڈسکس کیے ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اس وقت اس ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے آپ آلریڈی اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ دوسرے کورس میں کر چکے ہیں جب یہ گائڈ لائنس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم ایک اور اسی کانٹیکس میں جو رسک مینجمنٹ کا ہے آپ کے ساتھ ایک اگین گلوبل کمپنی کا جو سروے ہے ان کی رپورٹ ہے ان کی کچھ فائنڈنگ کریں کہ ان کا خیال ہے کہ جو رسک مینجمنٹ کا ایریاز ہے فائنینشیل سروسز میں وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کے ٹرینڈز کیا ہیں اور اس میں کن امپرومنٹس کی ضرورت ہے تو جب یہ سٹڈی کنڈکٹ ہوئی اگین جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ بہت پروفیشنل لوگ یہ سٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ظاہر جو پریکٹیشنرز ہیں جو بینکس ہیں ایک سو تیس مختلف آل اوور دا ورلڈ ان کو انٹرویو کیا پھر انٹرویو کے بعد انہوں نے اس کو انالائز کیا اس کو ایک طرح سے ریسرچ کیا اور یہ فائنڈنگ سامنے آئی اس میں جو سب سے جو ایک طرح سے ان کا جو انٹروڈکشن تھا کہ اس میں یہ جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو یہ سمجھا جو کمپلائنس کا ایلیمنٹ ہے اس کو صرف ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے اس میں یہ فیکٹ سامنے آیا اس اسٹڈی میں کہ جو بینک کی مختلف ایریاز میں مینجمنٹ ہیں اور کسی حد تک میجورٹی آف دا رسپونڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کمپلائنس ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز کی ہے کیونکہ ہم نے کمپلائی کرنا ہے ہم نے ان کو رپورٹ کرنا ہے اگر کمپلائی نہیں کریں گے تو اس میں پینلٹیز کا رسک ہے اور دوسرے کنسٹینٹس آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں جبکہ وہ اس چیز کی اہمیت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو رسک مینجمنٹ اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس کا ایلیمنٹ ہے اٹ از سم تھنگ وچ کین ایڈ ویلیو ٹو دا فرینچائز اس کا آپ صرف کمپلائنس کے اگر مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ایک بزنس ایلیمنٹ بھی ہے. اس کو اگر صرف آپ ایک آپ کہلیں کہ مجبوری کے طور پر نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ جو کمپلائنس ہے یہ آپ کو اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہی ہے ہم نے آپ کو کے وائی سی اور انٹائی منی لانڈنگ کے حوالے سے جب بتایا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جس کے اندر بینک اپنے سسٹمز کو پروسیجرز کو ڈیولپ کر کے بہتر انسائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کسٹمر کے لیے جو کل کو ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور مارکیٹنگ کمپین میں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان اسٹڈی نے چار ریزنس ایک طرح سے ہائی لائٹ کیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف کمپلائنس کا کلچر جو ہے اور اس کے بیانڈ لوگ نہیں جا رہے تو اس چار ریزنس میں پہلا ریزن یہ ہے کہ رسک اویئرنیس کا کلچر جو ہے ابھی تک نہیں آیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسک کا ہے یہ کسی اور کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اب سینئر مینجمنٹ اور ڈاؤن دا روڈ میکرو لیول پہ مائکرو لیول پہ ضرورت ہے کہ اس رسک کلچر کو ایک طرح سے پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جی رسک اویئرنیس کیا ہے رسک کی اہمیت کیا ہے رسک کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رسک کہاں سے آتا ہے کیا چیزیں اس کو ٹرگر کرتی ہیں تو رسک کلچر آف رسک اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ اور اس کے لیے ظاہر ہے انیشیٹو مینجمنٹ کا لینا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر نے لینا ہے تاکہ ڈاؤن دار لائن کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور لوگوں میں ایک ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ نہ ہو کہ جی یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے اس کو ہم نے انڈر ٹیک کرنا ہے میں کمپلائن جو ہے ہیز ناٹ بین ٹرن ان ٹو ایڈوانٹیج یہاں صرف کانسیپٹ وہی ہے کہ جی باکس ٹکنگ کا ہو رہا ہے کہ جی کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹ فلفل کی یہ نہیں فلفل کی تو آپ نے آپ کے سامنے کوشچنر آ جاتا ہے آپ کے سامنے ایک پرفارما آ جاتا ہے آپ اس میں ٹکنگ کرتے ہیں اور اس کے بیانڈ آپ نہیں جاتے جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسی کمپلائنس کو آپ ایز اے کمپیٹیو ایڈوانٹیج استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کمپلائنس کے حوالے سے جو پروسیجرز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں کہاں آپ کو ایج دیتے ہیں آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ میں آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کی مارکیٹنگ میں آپ کی آپریشنل امپرومنٹ میں تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو کمپلائنس کو کمپیٹیو ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال کیا جائے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل او آر سمپلی جسٹ فالوئنگ اٹ بلائنڈلی ان دا سینس اور مجبوری کے طور پہ کہ جی اس کو اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں اس کی ایک طرح سے پنلٹی دینی پڑے گی اس میں جو تیسرا امپورٹنٹ ہے وہ گورننس کا ہے یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اور جس کی الگ سے بھی گڈ گورننس کا کانسیپٹ خاص طور پہ بینکنگ میں اب بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور فائنینشیل کرائسس کے دران اس کی اہمیت ایک طرح سے زیادہ اجاگر ہو گئی ہے اس کو اور ہائی ہوا ہے کہ جو گڈ گورننس ہے ان ٹرمز آف دا سینئر ایگزیکٹس ان ٹرمز میجر بزنس الٹیمیٹلی بینک کی پروفٹیبلٹی کو بینک کی ڈائریکشن کو بینک کی ایک طرح سے فیٹ کو ڈیٹرمن کرتے ہیں ان کا گورننس کا لیول کیا ہے ان کی گورننس کا چیک کیا ہے تو جو یہ کمپلائنس ہے اور گورننس کے متعلق آ جاتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے آپ ایک کے بغیر دوسرے کو لے کے نہیں چل سکتے تو جب کمپلائنس کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گورننس کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے اور اس میں ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے جب آپ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں ایگزیکٹوس کو یا اور دوسرے کو ریوارڈ کرنے کی تو اس میں کیا گڈ گورننس کے ایلیمنٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز اس کے اندر جو واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آن پارٹ آف دا پیپل ہو آر ایکچولی انوالو ان دا بینک ذمہ دار لوگ جو ہیں کہ اس کے اندر ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی اینڈ بھی ہے یا نہیں یہ گڈ گورننس کے اس کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو جو ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ٹرانسپیرنسی آپ کی ڈیلنگ کا وہ بہت اہم ہے اور کسی کسی کی ایمبوگی نہیں ہونی چاہیے رپورٹنگ لائن کے حوالے سے تو یہ جو گڈ گورننس ہے اس کی وہ ہے اور سٹیٹ بینک اس کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے ریگولیٹری باڈیز کیونکہ دیکھا جا گیا ہے کہ انفارچونیٹلی جو کرائسس میں چیزیں سامنے آئی کہ گڈ گورننس کے اس کو نظر انداز کیا گیا تھا there were a number of instances of abuses which took place which led to unfortunate situations so good governance ko compliance ko saath leke chalne ki zarurat hai aur iski jo spirit wo yahi people should know ki ye ek aisi business hai jo ke asuli taur par sab jagah honi chahiye lekin khaas taur pe jo financial business hai jo banking business hai isme good governance ka element aur zyada important significance تو اس کے بعد جو چوتھا ریزن ہے اس میں کہ وہ جو کمپلائنس کا جو ہے اور اس کے اندر جو کوانٹیفائیبل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے زیادہ تو بینک وقت صرف کر رہے ہیں وہ صرف کوانٹیفائی کرنے کے لیے میجر کرنے کے لیے اسیس کرنے کے لیے تو اب جو ایک سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس میں ریکمنڈیشن بھی آ رہی ہیں اور خاص طور پہ جو آل اوور دا ورلڈ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو سائز کر رہے ہیں کہ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ صرف میجرمنٹ سے حد سے نکل کر جب آپ مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں جب آپ رسک کو میٹیگیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان ایریا کی طرف بھی توجہ دے نہ صرف یہ بلکہ جو پہلا اسٹیج آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے وہاں پر بھی ضرورت ہے کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنے جائیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کیا ہم اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں نہیں ہوتا یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی اس کے اندر باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور وہ صرف کوانٹیفائی کرنے کے اس میں رہتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ایریاز بھی جو کہ اپرنٹلی کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے اور جو ہڈن ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کانسیپٹ ہے کہ دے کین میک اے ویری ایڈورس امپیکٹ آن دا بینکنگ بزنس ان کو بھی ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے آئیڈینٹیفائی کرنے وہ سب ہوتے ہیں جو کانسیپٹ ہے آئس برگ کا کہ آئس برگ کے نیچے جو ہوتا ہے وہ ایریا نظر نہیں آ رہا تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز پہ بھی بہت کام ہوا ہے کہ یہ سارا جو رسک مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر جو صرف فوکس ظاہر ہے میجرمنٹ کا ضروری ہے کوانٹیفائی کرنے کا ضروری ہے اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن نا اٹ شڈ بی الانگ ود ادر ایریاز کہ جو نان ایبل ہیں ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تو جب یہ ہم چاروں چیزوں کو فور ریزنس کو سامنے لاتے ہیں تو وہ پھر ضرورت اس چیز کے محسوس ہوتی ہے کہ بینکوں میں اور خاص طور پہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ یہ جو ٹرینڈ دیکھے گئے ہیں اس سروے میں اور اس اسٹڈی کے اندر اس کے مد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سٹیپس لینے چاہیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے کیا اسٹریٹیجیز ہونی چاہیے کہ ایک افیکٹو انڈر دا سرکمسٹانسز ایک ڈائنامک اور ایک اوالونگ رسک مینجمنٹ جو سٹرکچر سامنے آئے تو اس میں بھی اس اسٹڈی میں جب انہوں نے کیا اس کو انالائز کیا لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے ڈسکشن کی تو جو ان کے دس ایٹریبیوٹ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ٹین ایٹریبیوٹس ان ا وے بہت جنرلائز قسم کے ہیں لیکن آپ اپنے سرکم اسٹانس کے حوالے سے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اپلائی کر کے کسی حد تک آ, آپ اس کو جو کلچر ہے آپ کہہ کہ رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس ایٹریبیوٹس میں جو پہلا ہے اکول ٹینشن آپ نے پے کرنی ہے کوانٹیفائیبل اور انکوانٹیفائیبل یہ ابھی ہم پہلے بھی آپ سے ابھی جیسے ڈسکس کر چکے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو اکولی جو ہے اٹینشن پے کریں آپ اس کو اگنور یا اوور نہ کریں کہ جو ایریاز اگر کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے تو اس کو چھوڑ دیا جائے ضرورت اس چیز کی ہے کہ نان کوانٹیفائیبل کو آپ ایسے پروسیس ڈیولپ کریں کہ آپ اس کو اینٹیسپیٹ کریں اور آپ کو اس کو کس حد تک اگر کوانٹیفیکیشن کے اس میں نہیں لا سکتے تو کس حد تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا آپ کہہ اس کو اس کی کس طرح میپنگ کر سکتے ہیں یا اس کا کس طرح خدوخال بنا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ رسک آپ کے سامنے آ جائے اور یہ وہ رسک ہوتا ہے جس کے اندر مثال دی گئی ہے ریپوٹیشنل رسک کی ریپوٹیشنل رسک آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے بٹ اٹ از جنریٹڈ تھرو ویریس سورسز اٹ کین کم تھرو ویریس ایریاز تو اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ایکول اٹینشن پے کریں اس کے علاوہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی رپورٹ اور کونٹیفائی کرنا ہے آل پاسبل رسک آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے رسک جو پاسبل رسک ہیں پہلی چیز پاسبل ہیں کیا اس کو آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں رپورٹ کریں اور کس طرح کوانٹیفائی کریں لیکن اب یہی چیلنج ہے رسک مینجمنٹ والوں کا اور بینکنگ میں خاص طور پہ کہ آن این اوالوگ بیسس کہ آپ کتنے الرٹ ہیں آپ کا سسٹم پروسیجرس کیسے ہیں اور آپ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایکسٹرنل فیکٹرز انٹرنل فیکٹرس مارکیٹ ڈائنیمکس اور انوائرمنٹ کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو آپ کس طرح مد نظر رکھتے ہیں آپ کس طرح اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں جو ان کو آپ کو سگنلس مل رہے ہیں اس میں کیا رسک ایلیمنٹ کم ہو رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے تو ان کو جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے تو رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی فیکٹونیس وہ نہیں ہو سکے گی تو اس چیز کی ہے کہ آپ صرف نمبرس کے کہا جاتا ہے کہ لوگ صرف ویٹ کرتے ہیں یا لوگوں کی یہ روجان ہے کہ وہ نمبرس جب تک نہ ہوں جس کو کہتے ہیں نا کہ انلیس یو گیٹ ہولڈ آف سم نمبرس جینڈ یو فیل کمفرٹیبل ٹو گو ہیڈ اس میں نمبرس کے اوپر ریلائنس نہ رکھیں بلکہ آپ وہ پروسیجرس وہ سسٹمس وہ پروسیس ڈیولپ کریں کہ بغیر نمبر کے بھی آپ کو جو رسک ہے وہ آئیڈنٹیفائی ہو سکے اس کے بعد تیسرا ایلیمنٹ جو ہے ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ ایک اویئرنیس آف رسک شوڈ بی ان دا ہول آرگنائزیشن فرام رائٹ فرام دا بورڈ لیول ٹو دا لائن لیول ضرورت اس چیز کی ہے اور اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ جب تک یہ رسک کا جو کلچر آپ کی آرگنائزیشن میں نہیں آئے گا تو وہ پھر آپ جسے کہہ لیں کہ ون آف بیس پہ یا کچھ پاکٹس ہوں گے جو رسک کی اہمیت کو اندازہ کر رہے ہوں گے اس میں الائنمنٹ کی ضرورت ہے اس میں ضرورت ہے کہ رسک پالیسیز جو ہیں پوری طرح کمیونیکیٹ کی گئی ہیں رسک کے کلچر کو امبیکٹ کیا گیا ہے سارے لوگوں کے اندر اور جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چاہے وہ آپریشنل ایشوز ہوں یا اسٹریٹجک ایشوز ہوں یا کوئی اور ایریاز ہوں فنکشنل ایریاز ہوں اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ اہم ہو جاتا ہے اور جو رسپونڈنٹ ہیں سروے کے انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ جیسے رسک ایڈجسٹڈ کیپٹل ہے اس کی جو کانسیپٹ ہے یہ صرف بازل ٹو یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ جو کنسرن بزنسز ہیں کہ جب وہ آن بورڈ رسک لیتے ہیں جو آپ کے بکس میں آتے ہیں بینکنگ بکس میں کیا اس کے اندر رسک کی ایڈجسٹمنٹس کو بھی خیال رکھا گیا ہے کیونکہ جو رسک کی ویٹیجی ہے الٹیمیٹلی اس کی اس کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور آپ کی جو ٹیئر ون کیپیٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی سے جنریٹ ہوتی ہیں اسی سے ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ صرف اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ رسک ایریا کے اسپیشلسٹ ہیں وہی وہ اس چیز کو کریں گے بلکہ ایٹ آل لیولس لوگوں کا ایک بیسک رسک کا جو ڈیفینیشن ہے رسک کا جو جنریشن ہے رسک کی ہے اور اس کے بعد اس کا جو ریویو پروسیس ہے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی رسپانسبلٹیز ان کے رولز کیا ہیں اس کے بعد جو اس میں چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے اسی سے لنکڈ ہے کہ آپ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرائیں رسک رسپانسبلٹی کے حوالے سے اس میں یہ ایلیمنٹ اس لیے ہے کہ اگر اس میں سب لوگ اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے تو خدشہ جو سامنے آیا ہے اور جو پریکٹیکل کیسز کرائسز میں دیکھے گئے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ اس چیز کو بہت سے لوگ لا علم تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رسک ہوتا کیا ہے کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اس کی ذمہ داری کسی اور کی ہے تو یہ رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے لوگوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جس لیول پہ بھی بینکنگ کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں آپ آئسولیٹڈ نہیں ہیں رسک آپ کی بزنس کو آپ کے فنکشن کو آپ کی رسپانسبلٹیز کو آپ کی ایکٹیوٹیز کو افیکٹ کرتا ہے تو جب یہ رسپانسبلٹی کا علم بلٹ ان ہوگا ظاہر ہے اس کے لیولز ویری کریں گے لیکن جب تک ایک سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگا ایٹ آل تو جو افیکٹیونس ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک کی اسی والے سے متاثر ہوگی تو جب سب کو ہوگا اور یہ ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ ایریاز یا کچھ لوگ ان کے فنکشنز جو ہیں بینک کو ایڈورسلی امپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک مثال جیسے دی گئی ہے کہ اگر ایک بینک کے بیس ہزار ہیں تو بیس ہزار کے بیس ہزار امپلائز جو ہیں وہ اس حد تک اب آج کل کی دنیا میں چینجنگ ڈائنامکس میں وہ ایکسپوز ہیں کہ وہ رسک کے اس کو فگر کر سکتے ہیں تو جب یہ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ آئے گا تو کم از کم لوگ اس چیز کو فیل کریں گے کہ ہاں وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے بعد جو پانچواں ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رسک مینیجرز ہے آپ نے ان کو جو اتارٹی دی ہیں وہ ایک سمبولک اتھارٹیز نہیں ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ رسک مینیجر ہے اس کی ذمہ داری کے پاس یہ اتھارٹی یا پاور کا یہ نہیں ہے کسی کو ایک سے وہ کرنا لیکن people should know that risk managers have the authority and power to implement certain uh, policies to jab unke paas ye powers hongi jab unke paas ye authority hogi ya aap keh lenge unke paas ye clout hoga to us cheez ki zarurat ko mehsoos kiya jayega ki kis had tak isme saving time ki bhi hoti hai ya iski jo misal concrete di jati hai ki koi product develop ho raha hai ultimately aap usko mukhtalif features usme dal rahe hain aur wo phir board level بغیر کسی رسک مینیجر کی اپروول کے اور اب وہاں پر جب اس لیول پہ رسک مینیجر کو آبجیکشن لگاتا ہے تو واپس آتا ہے وہ ڈرائنگ بورڈ پہ کہ جی اس کے اندر یہ چینجز لی جائیں تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے آن آن گوئنگ بیسس اگر پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسک مینیجرس کو آپ نے جو پاورس دی ہوئی ہیں وہ اسی حساب سے ہے. اس کے بعد جو اس میں چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ وہ پروڈکٹس یا وہ ایریاز کو آپ نہ ٹچ کریں یا اس میں نہ جائیں جو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بعض لوگ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اچھا جی کنزیومر براڈ بینکنگ کے پروڈکٹس کنزیومر بینکنگ از اے پروفیٹیبل بزنس لیٹس گو ان ٹو دیٹ جو بینڈ ویگن افیکٹ ہے یہ امپیکٹ کرتا ہے الٹیمیٹلی کیونکہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور آپ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں تو اس رجحان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فسٹ دا پروڈکٹس فسٹ دا جاگرافیز فسٹ دا سیگمنٹس جس میں آپ جانا چاہتے ہیں اور جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں جی اس لیے کہ جب تک آپ ان پروڈکٹس کو سروسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے رسک امپلیکیشن کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو اس چیز کی ضرورت ہے یو مے فار گو سرٹن اپرچونیٹیز بٹ ڈونٹ انلیس یو انڈرسٹینڈ اس کے بعد جو نیکسٹ ساتواں ایلیمنٹ ہے اور یہ اہم ہے آپ جو انسرٹنیٹی کا ایلیمنٹ ہے جو رسک میں آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے آپ اس کو میٹیگیٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو جب ایکسیپٹ کر لیں گے تو اکارڈنگلی آپ کی پالیسیز آپ کی اپروچ میں ایک تبدیلی آئے گی اگر آپ دنائل میں چلے جائیں گے کہ جی دیر از نو انسرٹنٹی ہمارے سسٹمس ہمارے پروسیجرس اتنے فول پروف ہو گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی فیلسی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے یو ہیو ٹو accept آن اے گوئنگ بیس دی ایلیمنٹ آف آپ نے ڈینائل میں نہیں جانا آپ نے ہر وقت ایکسپٹ کرنا ہے کہ آج آپ نے کچھ ایریاز میں اگر انسرٹنٹی کو ایک طرح سے چیک کر لیا ہے یا میڈیگیٹ کر لیا ہے تو آپ کل کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ نیا ایلیمنٹ ایمرج نہیں ہوگا سامنے آئے گا تو جب تک اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کی پالیسیز میں اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دی ایگزسٹینس آف انسرٹنٹی اس کے بعد جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے کہ مانیٹر یور رسک مینیجرس یہ جو ذمہ داری جب ایک طرف ہم نے بات کی کہ رسک مینیجرس کو آپ نے اتارٹی دینی ہے ان کو پاورس دینی ہے تاکہ وہ افیکٹو ہوں لیکن ان کی پروگرس کو بھی ان کی پرفارمنس کو بھی ان کے اس کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا جو بورڈ ہے آپ کا وہ ظاہر ہے یہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسک مینیجرس کو دیکھیں اور جو رسک مینیجرس کا انپٹ ہے جو ان کی فیڈ بیک ہے وہ بورڈ لیول پہ آنی چاہیے جو بورڈ لیول کی میٹنگ ہے اس کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ accordingly policies کو review کیا جا سکے اس کو ریوائز کیا جا سکے تو مانیٹر جو رسک مینیجرس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر جو نواں ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے آپ سے پہلے شروع میں ڈسکس کیا کہ گڈ رسک مینیجمنٹ ڈیلیورز ویلو یہ ایک آئسولیٹڈ ایک ریگولیٹری ایک کمپلائنس کا ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ اس کو اگر ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا جائے تو یہ انہانسمنٹ پروٹیکشن اینڈ انہانسمنٹ آف ویلو بھی جنریٹ کرتا ہے یو گیٹ مور In terms of uh, better profitability, in terms of better risk framework and in terms of even better credit rating from the authorities If you have a risk management then you can help you with value announcement Then there is a tenth element that is defined and ensuring your company's risk culture This is a very definition in the sense that you can elaborate the risk management and define it And every level, before you have told that it's a sense اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس طرح رسک کلچر کے ہونے سے اب یہ جو سروے کی کچھ فائنڈنگز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ریپریڈیشنل رسک جو ابھی بات کی گئی جو کہ عام طور پر تاثر ہے کریڈٹ کا اس کا اس سے زیادہ اس کی پراپرٹی ہے تو جب اس رسک سروے کے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اب اس میں کچھ تھوڑے سے ایریاز جو ڈسکس کرنے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کو کانکلوڈ کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ